ہی مقصود ہو تو, تو ہم اسے مضموم ہی کہیں گے میں دیکھیں آپ کو قرض کرتا ہوں اسی کے اوپر حضرت ضنون مصری رحمۃ اللہ کو دودھ پینے کی خواہش پیار ہوئی تو آپ نے نفس کو مغلوب رکھا دس سالہ کارک آپ اس خواہش کو دباتے رہے تو آپ کو ایک میں خواب میں نبی کریم صلی علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کیوں اپنے نفس نفس کا سلح کر لو اور دودھ پی لو صبح آپ اٹھے تو آپ نے دودھ پیا تو نفس کی جب یہ خواہش پوری ہوئی تو اب یہ نبی کا فرمان تھا بس آپ خواہش دباتے رہے تو آپ نے تکمیل کر لی تو نفس نے فورن دوسری خواہش گہار کیا تو آپ نے اپنے نفس سے فرمایا کہ دس سال تک تک تون انتظار کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر میں نے دودھ پیا اب اس خواہش کے تکمیل کے لیے پھر دس سال انتظار کر اگر نبی کریم ماں کے ساتھ فرمائیں گے تو میں دودھ آؤں گا کیا بات تو دیکھا یہ دودھ پینا یہ ایک اچھی چیز ہے اور رسول بھی ہے رسول بھی ہے تو نہ تو پیے تکمیل بھی لیے پیے گا تو یہ قابل مذمت چیز ہے تو اس لیے مطلب یہ کہ قصد و ارادہ آدمی اچھا کرے اور اگر قصد و ارادہ جیسے میں نے عرض کیا کوئی اس میں آپ کو ایسی اچھی نیت سمجھ میں نہیں آ رہی نف کی خواہش ہی پوری کر رہے ہیں تو پہلے اس سے فیس لے لی جائے اور پھر اس کی خواہش پوری کی جائے تو وہ کثافت ابھی طرف سیال کوٹ سے شاید کسی عظیم صاحب کی کال تھی اور انہوں نے بڑا اچھا کال کیا, کیا میں اس کو شامل کرتا ہوں اس ٹاپک کی بحث میں کہ اب اگر فرض کرے کہ کوئی نفس مطمئنہ ہو چکا ہے جس طرح آپ نے ایک مثال دی تو سے امارہ کو کوئی چھوٹا سا کام کیا نفس, نفس مطمئنہ ہونے باوجود کیا, کیا, کیا کوشش جاری رہتی ہے اس کی کہ وہ ایک امارہ کی طرف دیکھیں اس میں تھوڑی سی غلط فہریں پیدا ہوئی ہے اصل میں میں نے کہا تھا کہ نفس کی تین کیفیات ہوتے ہیں کبھی تو اسے برائی کے دعوت دیتا ہے تو اس کا نام, اس کا نام نفس سے امارہ رکھتے ہیں ٹھیک ہے کبھی یہ نیکی دعوت دیتا یہ اس کا نام مطمئنہ رکھا جاتا ہے اور کبھی گر کرنے کے بعد ملامت کا سبب بنتا ہے تو نفس اللوامہ کہتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ آپ زندگی میں ہی نفس اس کو نفس مطمئنہ بنا لیں گے نفس مطمئنہ کامیابی کا زینا کامیابی کی آخری منزل کا نام ہے سمجھ لیجئے یہ موت کے وقت ہی ہوتا ہے کہ اگر آپ اس تو اچھا مخلوق کرنے میں کام ہو گئے تو موت کے وقت اس کا نام نفس مطمئنہ رکھا جائے گا اس سے پہلے یا تو نفسیہ مارا ہوگا یا نفس لوامہ ہوگا اچھا ٹھیک ایک مختصر سا وقفہ لیں گے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے ناظرین خوش آمدید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سہری ٹائم تسلیم سابری کے ساتھ ایک کالر شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم لائن میرا خیال ہے ڈراپ ہو گئی ہے اسی صاحب ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے وہ ایک نفس جو ہے وہ بن جاتا ہے جی ہاں تو اس کا تو میں نے عرض کیا کہ اصل میں نفس امارہ ہوگا یا نفس لوامہ ہوگا یہاں یہ کوششن ہو سکتا ہے کہ جب انبیاء علیہ السلام اولیاء کرام کے ساتھ بھی نفس ہے تو کیا وہ نفس امارہ ہی ہے نفس لوامہ ہی ہے تو ان کے لیے نفس حقیقت نفس امارہ ہوتا نہیں ہے کیونکہ انبیاء علیہ السلام کو تو اللہ نے معصوم پیدا کیا ہے معصوم یعنی ان سے کوئی گناہ سرزد ہو ہی نہیں سکتا تو ان کا نفس تو پیدائشی طور پہ مغلو ہوتا ہے منجان بلّہ صحیح صحاب کرام جو ہے وہ محفوظ ہیں صحیح میں یہ تو محفوظ, محفوظ ہیں ان کو ठीक. نفسانی وساوض ضرور آتے ہیں لیکن ठीक. وہ اس کو دبا لیتے ہیں ठीक. اور یہی معاملہ اولیاء کرام کا ہوتا ہے کہ وہ بھی محفوظ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عطا سے یہ کبھی نفسانی خواہش اگر پوری ہوتی ہے تو فوراً تب ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ آج تم نے ایک نفس کی خواہش کو پورا کر لیا صحیح جس طریقے سے ایک پاکیزہ چادر ہو صاف چادر ہو اس کالا پڑ جائے تو دور سے نظر آتا ہے हुँ. یہی کیفیت ایک قلب مومن کی ہوتی ہے ایک ولی کے قلب کی اگر نفسانی خواہشات پوری کر لے وہ تو فوراً دل پہ کسیر، کسافت کی آتی ہے بورڈ سا آتا ہے کہ آج میں نے کیوں ایسا کر لیا हुँ. اور یہ اللہ کی طرف سے ایک انعام ہوتا ہے ان کے لیے کہ فوراً کسافت کو دور کرنے کے لیے پھر وہ کوئی عمل کر لیتے ہیں صحیح تو کسافت وہ دور ہو جاتی ہے میں مفتی صاحب اس کو اس طرح سمجھنا چاہوں گا کہ اگر فرض کریں کہ کوئی بھی چیز ایک سامنے پڑی ہے اور اس کو کلر کیا جاتا ہے تو اگر اس کو فرض کرے وہ وائٹ تھا پہلے سے اور اس سے بلیک کلر کیا جا رہا ہے یا بلیک تھا اس پر وائٹ کلر کیا جا رہا ہے نفس امارہ اور نفس مطمئنہ کے استعارے کے طور پر میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اگر ظاہری طور پر کلر کیا ہے ہم نے تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کتنا پرسنٹ میں نے کلر کر لیا ہے کتنا باقی ہے مزید. کچھ ایسا کسی بھی اسٹیج پر کوئی ایسا اندازہ ہو سکتا ہے کہ اب میرا نفس نفس مطمئنہ کتنا پرسنٹ ہے اور نفس سے ہمارا کتنا پرسنٹ ہے جی ہاں بہت اچھا کوشچن ہے لیکن میں اس پر آنے سے پہلے چاہوں گا کہ ورنہ ہماری ایک بات پیچھے کی رہ جائے گی نفس کی مغلوبیت کا طریقہ جو میں نے عرض کیا تھوڑی سے میں ایڈنگ کر دیتا ہوں جس میں پھر آپ کے امپورٹنٹ یہ سوال بہت اہم ہے دیکھیں نفس جو ہے اپنی خواہشات جسمانی آزت سے پوری کرواتا ہے خود یہ خود تو کوئی باہر آ کے نہیں کرے گا نا صحیح نہ یہ پکڑتا ہے مثلاً اس کی خواہش ہوتی ہے دیکھنے کی دیکھو اس میں تینوں خواہش لینا آپ حرام بھی ہے مباہ بھی ہے اور باقی سے ثواب بھی اگر نیکی کے دعوت دیتا ہے تو اسی طرح سننے کی خواہش سوچنے کی خواہش بولنے کی خواہش کسی چیز کو چھونے کی خواہش کھانے پینے کی خواہش میدے کی جو خواہشات ہوتی ہیں نفس کی جو ہوتی ہیں تو اب ان خواہشات پہ ہمیں توجہ کرنی ہے اس لیے میں مزید وضاحت کر رہا ہوں کہ ہم غور کریں نگاہ ہے آپ بیٹھے ہوئے ہیں ذرا دیکھو جیسے آپ نے دیکھا ہوگا بسوں ویگنوں میں اگر لوگ سفر کرتے ہیں تو کھڑکی والی سیٹ تلاش کرنے کی بڑی کوشش کرتے ہیں بلکہ دھکا دے کے آگے بڑھ کے وہ وہاں بیٹھتے ہیں ٹرین میں بھی ایسے مسئلہ ہوتا ہے اگر بیٹھیں تو پھر والی سیٹ زیادہ اچھی محسوس ہوتی ہے وجہ کیا ہے یہ نفس مشورہ دے رہا ہوتا ہے کہ بیٹھیں گے تو ذرا باہر کے نظارے کرتے رہیں گے سفر اچھا کٹ جائے گا سفر اچھا کٹ جائے گا یہ سفر اچھا کٹنا کس کے لیے ہوگا جسم کو تو آپ ادھر بھی بٹھائیں گے اس کے لیے برابر ہے برابر بٹھائیں گے اس کے لیے برابر ہے اثر ہے اندر کی کیفیات سے سفر اچھا یا برا محسوس ہوتا ہے اور وہ کیفیت نفس کی ہوتی ہے تو اب ان چیزوں کا توجہ کرنا ہے کہ ہم جو دیکھنے کی خواہش ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے فرمان ایک صحابی کے لیے یہ تھا کہ جب بھی تم کسی کام کا ارادہ کرو تو پہلے اس کے انجام پر غور کر لو हुँ. اگر اچھا ہو تو کر گزرو اگر اس کا انجام برا ہے تو اس سے رک جاؤ हुँ. تو بس ہمیں یہی غور کرنا ہے مثال کے طور پر ہم بیٹھے ہیں نفس کا نگاہ اٹھاؤ کسی چیز کو دیکھو हुँ. تو ہمیں غور کرنا ہے کہ کس کی دعوت دے رہا ہے حرام کی ہے یا مباح کی ہے صحیح. حرام کی ہے تو اپنے آپ کو روکنا فرض ہے صحیح. اگر مباح کی ہے تو پھر یہ غور کرنا ہے کہ اگر میں آج اس کی ایک مبہ بات مان لیتا ہوں تو کل یہ اور ہم اس سے باتیں منوائے گا صحیح اسی لحاظ سے داؤد پائی رحمت اللہ فرماتے ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے گھر میں کسی نے کا حضرت آپ تو گرنے والی ہے اسی کڑی کو دیمک کھا گئی ہے تو فرمایا کہ اچھا ہمیں تو ہمارے بڑوں نے ہی سمجھایا تھا کہ بلا ضرورت اپنی نگاہ نہ اٹھاؤ تو آج سے بیس سال ہو گئے ہیں آج تک میں نے نگاہ اوپر اٹھا کر نہیں دیکھی ایسی بہت آپ کی لونڈی آئی تو آپ کی نگاہ اچانک اڑگی پوچھا خاتون آپ کون ہیں کہا کہ آپ مجھے پہچانتے نہیں میں تو آپ کی لونڈی ہوں کہا کہ اچھا میں نے کبھی بلا ضرورت نگاہ نہیں اٹھائی آپ لوگوں کی یہ بزرگوں کی کیفیت ہوتی تھی تو اب دیکھنا سننا سوچنا انتہائی امپورٹنٹ چیز ہے کیونکہ سوچ عمل کی طرف لے کر آتی ہے خصوصا ہماری ینگ جنریشن جو ہے مختلف چیزیں دیکھتی ہے اور پھر رات کو جسے بیڈ پہ لیٹر اس کے بارے میں غور و تفکر کا سلسلہ شروع ہو گیا صحیح ہمارے بھائی کہتے ہیں نماز میں ورثوں سے بہت آتے ہیں اسی لیے آتے ہیں کہ نگاہ آزاد ہوتی ہے وہاں پہ نفس کو مغلوب کرنے کا ہمارا شعور ہی بیدار نہیں ہوتا تو کچھ مناظر ذہن میں آ جاتے ہیں اور پھر وہ بنیاد بنتے ہیں ان پر غور و تفکر کی پھر نماز میں ان پہ غور و تفکر شروع کرتے ہیں آپ کو مکرو ناجائز خیال ذہن کے اندر لے کر تو وہ موبائل سے کراہت ہے گناہ کا خیال لے کر آئے برا ارادہ لے کر آئے تو قابل غریب بھی ہوگا تو جو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ہم کم از کم تین اس کی مباح خواہشات روکیں تو میری تمام دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ اس جہاد اکبر کو شروع کرنے کی کوشش کریں روزانہ کم از کم تین اپنی نگاہوں کو ہمیں روکنا ہے مثال کے طور پر ہم کہیں جا رہے ہیں نے کا اوپر اٹھ دیکھ شاید کوئی عورت کھڑی ہے مثال کے طور پر نہیں میں نے نئی نگاہ اٹھانی نگاہ چکا لے یہ بھی نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ تین کے بعد فوراً اجازت ہوگی کہ آپ کر لیں دینے والا کوئی نہیں ہو ایسا کرنا چاہیے لیکن کم از کم تین جیسے نگاہوں کی حفاظت تین برے خیالات آئے ان سے فوراً روک لیں اپنے آپ کو اس کا سلسلہ دراز نہ ہونے دیں بات کرنے کو دل چاہا غور و تفکر کیا بات ہے خامہ خضول بات کرنے کو دل چاہ رہا ہے روک لیں اس کو صحیح اسی طریقے سے کسی مقام پہ جانے کو دل چاہ رہا ہے تو تین فضل مقامات سے اپنا آپ کو روک لیا جائے ہر وقت اس اس پر متوجہ رہیں توجہ کرنی بہت توجہ توجہ ضروری ہے, ہے ضروری تب ہے یہ جو چیز آپ نے فرمائی کہ یہ نفس امارہ سے نفس مطمئنہ کی طرف کیسے آئے گا یہ تب ہی آئے گا اس کا فسٹ سٹیپ ہے جب یہ کریں گے تو ان کامیابی ہوگی صحیح اچھا کئی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی منظر سامنے ایسا نہیں ہے تو انسان خود لانے کی کوشش کرتا ہے اس کو ایک ذہنی تسکین چاہتا ہے اور اس منظر کو یاد کر کے اس سے جو ہے نا وہ ایک حصولِ لذت کا ارادہ محسوس کرتا ہے جی اگر وہ برا منظر ہے تو یہ مکرو ہے اس طرح, طرح کا فیل کرنا کیونکہ हुँ. جب کوئی آدمی برا منظر لے کر آتا ہے تو اکابری نے شاخ فرمایا کہ اس کی انتہا کسی برے فیل پر ہوگی پہلے ایک سوچ ہے بری جی برے فیلڈ کی طرف اس کی انتہا ہو جائے گی وہ پختہ ہوتا جائے پختہ ہوتا جائے گا آج نہیں تو کل نفس اس کا پریکٹیکل کرنا چاہے گا اور اس وقت اس کو روکنا بہت مشکل ہو جائے گا صحیح اسی لیے ہمارے دیکھیں پھر بار بار ہم اسی اس کر رہے ہیں کہ ہمارے گھروں میں عموماً نفس کے مقابلے کا شعور بیدار کیا ہی نہیں جاتا جی ہاں جی بچہ جو خواہش نہیں ہوتا نفس ہے کیا ہے کیا صحیح. بچہ جو خواہش کر رہا ہے اس کی پوری کر رہے ہیں اپنی جو خواہشات ہیں بلا دریغ اس کو پورا کرتے چلے جاتے ہیں صحیح اور پھر ہمارے کوششنز آتے ہیں کیا کریں غصہ قابو میں نہیں آ رہا نفس قابو میں نہیں آتا نمازوں میں پابندی نہیں ہو پا رہی ہے हم. روزوں میں وہ نورانیت محسوس نہیں ہو رہی ہے وجہ یہی ہے کہ ہم نفس کی اتنی خواہشات پوری کر دیتے ہیں کہ پھر وہ دل کی نورانیت خرد کر لیتا صحیح ایک کالر شامل کرتے ہیں دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے کال کر رہے ہیں السلام علیکم لائن میرا خیال ہے ڈراپ ہو گئی ہے نعت شامل کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ قاری شاہد محمود صاحب تشریف فرما ہے نعت شامل کریں گے اس سے پہلے ایک اور کالر شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم اللہ جی کون صاحب کہاں جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں غلام محمد یاسر بول رہا ہوں جی, جی یاسر صاحب فرمائیے سر میرا سوال ہے آپ کے اس موضوع سے ہٹک ہے تھوڑا کوئی بات نہیں کیجیے آپ کے کی چینل کا ایک فیشن شو چل رہا ہے ساتھ میں چینل ہے اچھا یہ <laughs> چلے بہرحال بات کر رہے تھے ہم نفس کے حوالے سے اور نفس کی مختلف اقسام پر بھی بات ہوئی مفتی صاحب کچھ شکلوں کے بھی نفس ہو جاتے ہیں کہا جاتا ہے کہ کسی کا نفس کتے کی شکل کا ہو گیا کسی کا گدھے کی شکل کا ہو گیا اور ہمیں اولیاء سے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ وہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ اس انسان کو اس کے نفس کی شکل کے ساتھ دیکھ رہا ہوتا ہے جہاں یہ اصل میں عالم کشف کی باتیں ہیں اللہ تبارک و تعالی بعض اوقات چیزوں کی حقیقت پر اولیاء کرام کو مطلع فرما دیتا ہے اور یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ان کا باطن انتہائی پاکیزہ ہو چکا ہوتا ہے اور یہی نفس کی مغلوبیت کی بنا پر ہوتا ہے اور وہ بالکل ایک آئینے کی طرح ہو جاتا ہے کہ جب وہ کسی کے سامنے جاتے ہیں تو جیسے آئینے میں ایک اکثر نظر آتا ہے ویسے اس شخص کے باطن کا اکثر انہیں اپنے باطن میں نظر آتا ہے اب اس وقت جو نفس کی کیفیت ہوتی ہے وہ کیفیت یہاں پر ان کو نظر آتی ہے اب کسی کا نفس اگر بال کوئی اپنی مطلب تقاضائے نفسانی باطنی جو تقاضے ہوتے ہیں اس کو پورا کر رہا ہے تو وہ سور کی شکل میں نظر آئے گا صحیح اگر کھانے پینے کا حریض ہے تو وہ کسی ایسے جانور کی شکل میں نظر آئے گا جو کھانے پینے مفت کا جانوروں پی کی شکل لے کا ایک مختصر سا وقفہ لیں گے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے خوش آمدید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سحری ٹائم تسیم صابری کے ساتھ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے کال کر رہے ہیں السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی لاہور سے بات کر رہا ہوں توقیر سرمان جی فرمائیے توقیر صاحب سر ایسے ہے کہ ایک تو یہ سوال تھا میرا ہم ہم کہ میاں بی بی نفس کیسے قابو پا سکتے ہیں روزے میں کی روزے کی حالت میں اچھا اور یہ ہے کہ جو ہسبینڈ ہے وہ اپنی وائف کو پیار کی نگاہ سے دیکھ سکتا ہے روزے کی حکومت اچھا ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا ایک کالر ہمارے ساتھ اور ہے السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں محمد فاروق چوہان رابل پنڈی سے بات کر رہا ہوں جی چوہان صاحب کیا کہیے گا سر آپ کرنی چاہیے قاری شاید صاحب سے ایک سوال بھی کرنا ہے فرمائش بھی کرنی ہے جی جی کہ فرمائش تو یہ ہے کہ سونا مدینے والا دکھیاں کا آسرا ہے پڑھیں اچھا اور سوال یہ ہے کہ فنکاروں اور گلوکاروں اور کھلاڑیوں نے بہت بڑے بڑے فلائی پروجیکٹ شروع کیے ہیں مکمل بھی کیے ہیں हुँ کیا وجہ ہے کہ کسی اس ناخان کا آج تک کوئی فلائی ادارہ ہمارے علم میں نہیں آیا اس کی کیا وجہ ہے اچھا ٹھیک ہے آپ کو بتاتے ہیں بھائی بہت شکریہ کال کرنے کا آج شامل کرتے ہیں پروگرام میں کاری شاہد محمود وارساد تشریف فرما ہے اور یہ شرف حاصل کر رہے ہیں جی فرمائش بھی جی سر ان کی تو ایک اور فرمائش بھی ہے نا کہ آپ کوئی صلاحی ادارہ قائم کر لیں چلیں انشاءاللہ کوشش کریں گے ان کو بتا دوں گا ان شاء اللہ سو رام دین سونا مدین والا دا د آترا سونے سنا سونا سونا سوہ سن سونا ہر مل دبا سوہنا مدین والا دکھیاں آس رائے بیٹھے نے بچ مدینے سن دی بولی مگتا جو آپ سو بھر آپ چولی سر سر تو سو نہیں مگتا مگتا سر سر سو نہیں مگتا دا ذکر رسو د اپنا شاد کر لیں مشکل پوے تھے کوئی یاد کر لی کیونکہ نامے نبی دا سدگا سجگا نام نبی ددگا سل جان دی ہر بلا سو نام دی بالا دکھیا دس رائے دل لو سونا سر بلاوے موڑ مدیم ہوئے جس ویلے موت آبے سوہ تے آشتا دی سونے سے آشتا دی ہر دم اے ہو سوا سوحام دل والا دکھیا یہ سان مستفا دساں کی گنگ تینوں سونے سے در تو ملیا ملیا جو بھی مینو اے میرے کرم تجمل <سؤال> اجمل میرے کرم اجمل سونے سب بہائے سوہرا مدینے والا دکھیاں دیا سرا ماشاءاللہ ماشاءاللہ مجھے سوال کافی اکٹھے ہو گئے ہاں ایک یہ پوچھا تھا بھائی نے کہ یہ بعض اوقات مکان بناتے ہیں تو اس کی بنیادوں میں بکرے کے سری پائے دفنا دیتے ہیں تو خون کا تو میں نے آج تک سنا تھا سری پائے مزید آ گیا تو بہرحال یہ ہمارا مسلمانوں کا نظریہ ایسا نہیں ہے اس سے کوئی فائدہ برکت حاصل نہیں ہوگی وہ صدقے کا جو بھی چیز ہے اس کو کسی غریب کو دیں نائے, وہ, وہ فائدہ مند ہے اس طرح ڈالنا یہ توہم پرستی ہے اور اس سے شریعت سے منع کیا ہے کالر شامل کرتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام تفیل جی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں سر طاہر محمود لاہور سے بات کر رہا ہوں جی طاہر صاحب سر سب کو سلام عرض کرنا چاہتا ہوں وعلیکم السلام دوسری بات یہ ہے کہ میں سے چاہتا ہوں کہ ہم نے کبھی ہمت بھی سنا دیا کریں ہم سے ہی آغاز کیا اچھا جی وہ درمیان بھی کمی جاتی ہے کیونکہ ایک ایک لیبل لگ چکا ہے ناگ خوان تو یہ ہم بھی اللہ تعالی کی تاریخ جو ہے وہ بھی ضروری ہے اچھا اچھا آگے سوال کیجیے سوال کیجیے ٹائم میرا خالی ڈراپ ہو گئی کال اور شامل کرتے ہیں السلام علیکم میں سننا چاہتا ہوں السلام علیکم ہلو جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون صافر کہاں سے بات کر رہے ہیں طاہر محمود لاہور سے بات کر رہے جی جی, جی جی جی آپ ہیں لائن پر فرمائیے جی رہا ہوں کہ میں فرمائش کر رہا ہوں ہمیں ہمت سنائیں جی وہ تو سن لی نا بالکل اور کچھ سوال کرنا چاہ رہے ہیں نہیں جی شکریہ بس ٹھیک ہے اور شکریہ کال کرنے کا مفتی صاحب جی سوال باقی تھے جہاں یہ ایک بھائی نے پوچھا کہ کیا حالت روزہ میں نفس بیوی زوجہ کو محبت کی نگاہ سے دیکھنے کی شرح حیثیت کیا ہے تو اس سے کوئی یہ کوئی ممانعت نہیں ہے ممنوع نہیں ہے یہ چیز لیکن یہ ہے کہ قریب آنے کی کوشش نہ کی جائے تو اس میں پھر روزے کے فساد کا اندیشہ ہو سکتا ہے نہ یہ کہتے ہیں کہ روزے کی حالت میں زوجین جو ہے وہ نفس کو کیسے قابو میں رکھیں اس میں مسئلہ یہ ہے کہ نفس جو ہے یہ بھوک اور پیاس سے بہت زیادہ مغلوب ہوتا ہے جس سے ابھی ان ہم کلام بھی کریں گے تو کوشش یہ کریں کہ اگر ایسا دن میں محسوس ہوتا ہے کہ نفس بے قابو ہو رہا ہے تو سہرے اور افطار میں کھانے کی مقدار کو کم کیا جائے سونے کی مقدار کو کم کیا جائے اور عبادت کا بوجھ بڑھایا جائے ترابی مستقل ادا کریں نوافل اور بڑھا لیں کم سوئیں تاکہ ذوق محسوس ہو ذوق محسوس ہوگا تو نفس مغلوب ہوگا اور یہ خواہش خود بخود دب جائے گی صحیح لیکن اگر زیادہ کھایا پیا ساہری افطار میں زیادہ سوئے تو پھر یہ بہت زیادہ خواہش کرے گا اور قابو میں کرنا مشکل ہو جائے گا صحیح. ایک بہن نے کہا تھا کہ اندر سے نفس مجھے غصہ بہت زیادہ آتا ہے نفس تو منع کرتا رہتا ہے لیکن میں کرتی ہوں تو یہ کیا ہے کہ نفس تو غصے سے منع کر رہا ہے हم. تو غصے سے نفس منع نہیں کر رہا हم. بلکہ آپ جو غصہ کر رہی ہیں نفس کی خواہش کا عین مطابق ہے हم. یہ جو ممانعات اندر سے آ رہی ہے یہ اس فرشتے کی طرف سے ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اصلاح باطن کے لیے مقرر فرما دیا ہے صحیح. تو اس کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے اور غصہ نہیں کرنا چاہیے हم. یہ ایک بھائی نے کہا کہ احتکاف کا مسئلہ پوچھا تھا کہ یہ جاب کرتے ہیں اگر احتکاف میں نہیں بیٹھتے تو گناگار ہوتے ہیں اور اگر بیٹھتے ہیں تو جاب جاتی ہے تو ان کو کس نے کہا کہ آپ احتکاف میں نہیں بیٹھیں گے احتکاف میں نہیں بیٹھیں گے تو گناگار ہوں گے احتکاف جو ہے یہ سنت موقع الفایہ ہے جنہیں پورے شہر میں سے ایک شخص بھی اگر کر لے ایک بھی تو سب کے سب بڑے وہ ذمہ ہو جائیں گے صحیح اور ہمارے تو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں بیٹھتے ہیں لہٰذا یہ اگر نہیں بیٹھیں گے تو وہ گناگار نہیں ہوں گے اپنے جاب کی فکر کریں کبھی موقع ملے تو پھر وہ احتکاف میں ضرور بیٹھے صحیح اسی صاحب ریشو کیسے جان سکتے ہیں ہم جو میں نے سوال کیا تھا جی ہاں یہ کہ نفس کی مغلوبیت وغیرہ دیکھیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ میں تھوڑا سا اور معذرت چاہوں گا آپ کی اس بات پر آنے سے پہلے کہ نفس جو ہے یہ مغلوب جسے میں نے کہا خواہشات اس کی روکی جائیں ان خواہشات کے روکنے کے لیے بھی تو قوت درکار ہے نا کیونکہ اب آپ روکنے کی کوشش کریں گے پھر بہت زیادہ مزاحمت کرے گا اس کے لیے اب یہی جو اللہ تبارک کا وطالیہ نے ہمیں رمضان کے اندر جو دو چیزیں عطا فرمائیں ایک بھوک پیاس اور دوسرا بیس رکت تراوی کا بوجھ یہ حکمت پہ ہمیں اس حکمت پہ غور کرنا چاہیے کہ علماء نے فرمایا کہ نفس کی مثال بالکل ایک گھوڑے کی طرح ہے سرکش گھوڑا صحیح سرکش گھوڑے کو قابو میں کرنا ہو تو اسے بھوکا پیاسا رکھو اور بھاری بوجھ لا دو یہ سرکشی چھوڑ دے گا تو اسی طریقے سے ان خواہشات پر قابو پانے کے لیے جو معاون عمل ہے وہ اکثر نفس کو بھوکا پیاسا رکھنا اور بھاری عبادات کا بوجھ ہے کم از کم ہر بہن بھائی کو چاہیے کہ پانچوں وقت نماز انتہائی مشقت کے ساتھ کتنے چاہتا ہوں کی ایک مختصر سے وقفہ لیں گے وقفے کے بعد توڑتے ہیں پھر آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سہری ٹائم تسلیم ساوری کے ساتھ اور مفتی صاحب فرما رہے تھے بات جی مفتی صاحب جی ہاں اب میں آپ کو سوال کی طرف آتا ہوں کہ یہ کیسے معلوم ہوگا کہ یہ نفس مطمئنہ کی طرف ہونے جا رہا ہے بڑھ رہا ہے یا نفس کے مغلوبیت کے کی علامات کیا ہیں دیکھیں نفس جب بھی ہم کوئی نیکی کا ارادہ کرتے ہیں تو فوراً نفس اس کے راہ میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے مزاحمت کرتا ہے ریزسٹینس پیدا کرتا ہے جب یہ مزاحمت ختم ہو جائے بالکل تو اس کا مطلب یہ مغلوب ہو گیا ہے اور یہی تک ہمیں اس کو لے کر آنا ہے مثال کے طور پر چائے کی خواہش کا اظہار کیا میں کہتا ہوں میں نہیں پلاتا ہوں تو یہ دوبارہ دوسری, دوسری بات نہ کہے میں ارادہ کرتا ہوں میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں تو مجھے یہ نہ کہے ابھی تو پندرہ منٹ باقی ہیں بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر لیٹ جاؤ صحیح. ابھی تو موزد صاحب نے فضر کی اذان دی ہے جماعت میں کافی ٹائم ہے پھر چلے جانا فوراً راجی ہو جائے हुँ. تو ہر کام کے لیے جو ہم خواہش کا اظہار کریں نیک اور پاکیزہ کام کا ارادہ کریں اگر نفس اس کی راہ میں رکاوٹ ڈالنا چھوڑ دے مزاحمت ترک کر دے تو یہ بس سمجھ لیں نفس مطمئنہ کی طرف بڑھ گیا اب اس جتنا ریشو کم یا زیادہ ہوتا جائے گا اتنا ہم سمجھ جائیں گے کہ نفس مارا کی طرف اس کی مغلوبیت ہے یا نفس مطمئنہ کی طرف اس کی رغبت ہے صحیح اچھا شیطان تو فرمایا گیا ہے کہ ایک رمضان میں قید کر دیا جاتا ہے تو پھر رمضان میں برائیاں کیوں دیکھنے کو ملتی ہیں اس حوالے سے بات کریں گے ایک شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی میں شاہد بات کر رہی ہوں جی جی تو اگر میں گاؤں میں بیٹھی ہوئی ہوں اور جی. میں شوہر سے ٹیلیفون میں بات کرنی ہے تو میں کر سکتی ہوں اچھا ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا جی مفتی جی ہاں یہ شوہر سے گفتگو اعتقاف کے دوران کر سکتے ہیں لیکن خطرے امکان کوشش یہ کرنی چاہیے کہ فضول گفتگو نہ ہو ضروری بات کریں کیونکہ اعتقاف میں مکمل طور پر توجہ اللہ کی جانب ہونی چاہیے دوسرا جو آپ کوشچن ہے یہ بالکل صحیح ہے تو صحیح حدیثوں کے اندر آیا تو اس کے ظاہری مضامین پر کا اعتبار کرنا ہم پر لازم ہے تو یہی اس بات کا جواب ہے اور اس سے مطلب نفس کی موجودگی کا اور زیادہ احساس بڑھ جاتا ہے اور یقین حاصل ہوتا ہے کہ جب شیطان بند ہے تو اس کا نائک جو ہمارے اندر بیٹھا ہوا ہے وہ ہم سے گناہ کرواتا ہے وہ خطائیں کرواتا ہے صحیح. روڑوں میں جتنے آپ یہ جھگڑے دیکھ رہے ہیں جو روزوں کی حالت میں خاص طور پہ ہوتے ہیں شیطان کی وجہ سے نہیں ہے اب یہ نفسانی تقاضے کی وجہ سے ہے صحیح. تو یہ نفس تو ہمارے ساتھ ہوتا ہے یہ بل مغل... اپنا کام کر کے جا چکا ہے وہ اس کو پوری گائڈ لائن کے رابطہ پورے مہینے کا, کا شیڈول لے چکا ہے یہ کام یہ کر رہا ہے صحیح اچھا مفتی صاحب یہ تو ایک بہت اہم جس طرح آپ نے گفتگو فرمائی ایک بہت سی چیزیں ہمارے نازین کے لیے بہت سی چیزیں اس میں سے نئی تھیں اور آج وہ لوگ جان پائے ہوں گے کہ یہ کیا اصل میں معاملہ کیا ہے دیکھیے نفس جس طرح شیطان نفس پر حملہ آور ہوتا ہے اور نفس جو ہے انسان کو بہکاتا ہے اس برے کام کی طرف ہم شیطان سے لڑ سکتے ہیں کوئی ایسا انسان کو اتنا طاقتور بنایا گیا ہے کہ شیطان کو لڑ کر اور ایسی کو جرت کی جا سکتی ہے انسان کر سکتا ہے دیکھیں حصے اعتبار سے ایسا تو نہیں ہے کہ وہ پہلوان کی شکل میں سامنے آ جائے اور باقاعدہ ریسلنگ شروع ہو جائے یہ تو ہو نہیں سکتا ہے یہی ہے کہ اچھا دوسری بات یہ کہ شیطان کو آپ مار نہیں سکتے ہیں اس کو یہ تو قیامت تک اللہ نے اس کو محلت دی ہے یا موت بھی, بھی نہیں سکتے اس کو دیکھ بھی نہیں سکتے بس یہ ہے کہ اس کے وساویس کو پہچاننا اور پہچاننے کے بعد انہیں دور کرنے کی کوشش کرنا یہ ہمارے قدرت و اختیار میں ہے اور اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بہترین عمل بتایا جو میں حادث کا خلاصہ میں آپ خدمت میں کر دیتا ہوں کہ ایک تو قرآن عظیم کی تلاوت کثرت کے ساتھ لیکن ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ کیونکہ جب ہم ترجمہ پڑھیں گے تصویر پڑیں گے تو اللہ تعالیٰ کے کلام سے کامل یقین حاصل ہوگا اور شیطان کی مغلوبیت میں آسانی پیدا ہوگی کیونکہ جب ایمان جتنا قوی ہوتا ہے اتنی قلبی نورانیت قوی ہوتی ہے اور جتنا قلب میں نور زیادہ ہوگا اتنے ہی شیطان وساوس کے لیے جگہ تنگ ہوتی چلی جائے گی صحیح دوسری بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا کہ شیطان انسان کے رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے تم بھوک کے ذریعے اس کے بہاؤ کو تنگ کر دو یہ انتہائی امپورٹنٹ حدیث سے پاک ہے کہ روزوں کے اندر شیطان ویسے تو بند ہی ہوتا ہے جو اگر ہم زہری حدیث کا مفوم بھی لے لیں لیکن بادشاہ نے یہ بھی کہا کہ یہ بند تو نہیں ہوتا لیکن چونکہ آدمی روزہ رکھتا ہے تو بھوک کی وجہ سے اس کے وساوض ختم ہو جاتے ہیں تو وہ اگر اس کو مقیت کر دیا گیا صحیح। اگر اس مفہوم کو لے لیا جائے تو عین اس حدیث کے ساتھ مطابقت ہے تیسرے جو چیز ہے جو نسل و کو جو مغلوب کرتی ہے وہ موت کی کثرت کے ساتھ یاد ہے صحیح آدمی اپنے مرنے کو یاد کرے کہ آج جو میں آزادانہ گناہ کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کو میں نے فراموش کیا ہوا ہے آج میں سمجھانے والوں کی نصیحت کو اپنے قل پر بوجھ محسوس کرتا ہوں یہ مجھے برے لگتے ہیں ان کی صورت دیکھنے کو دل نہیں چاہتا हم हم ہے لیکن کل جب میں مروں گا اور قبر میں جاؤں گا تو میرے ساتھ کیا ہوگا آج جن دوستوں کے ساتھ میں وقت گزار رہا ہوں اور حز نف حاصل کر رہا بہت مزہ تو آ رہا ہے لیکن کل ان کی اثر دکھائے گی جب وہ ان باتوں پہ غور و تفکر کرے گا تو پھر نفس کی اطاع سے شیطان کی دل ہونا ہے اور اللہ کی طرف رقوت بڑھ جاتی ہے اچھا نفس جس طرح آپ نے آغاز میں ایک بات کہی تھی کہ عقائد کی کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں نفس اور شیطان ایک عقیدے کی بات ہے نا جی ہاں نفس کا وجود بالکل ہمارے عقیدے کا اچھا اگر ایک معاملہ بڑا خطرناک ہو جاتا ہے میں اس طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں یعنی اگر کوئی شخص یہ سوچتا ہے کہ غلط کام کر رہا ہے اور اس سے نفس کروا رہا ہے لیکن وہ اسے جائز سمجھ رہا ہے اور نیک سمجھ کر کر رہا ہے لیکن در حقیقت وہ برا کام ہے اور اسے برے برائی کی طرف لے کے جا رہا ہے یا یوں سمجھیے بدعقیدگی کی طرف لے کر جا رہا ہے وہ سوچ اس کو لیکن وہ اسے صحیح سمجھ رہا ہے اور اس کے آس پاس کے لوگ بھی اسے بتا رہے ہیں کہ نہیں تم بالکل ٹھیک ہو تم اسلام پر ہو اور جو تم کام کر رہے ہو یہ ٹھیک ہے تو یہ اس صورتحال میں کیا کریں گے مطلب دیکھیں یہاں نبس عمارہ کی پہچان ہی ختم ہو گئی ان پیغامات کی پہچان ختم ہو گئی ہاں اس کی وجہ کیا ہے پہلے تو یہ دیکھ لیجئے وجہ جو ہے وہ ایک ایسی جہالت ہے جو غالب آنے کے بعد انسان کی عقل کو اس کے شعور کو سلب کر لیتی ہے हुँ. تو لازم بات ہے کہ اب صرف دعوت نفر و شیطان <laughs> بھی رہ گئی ہے اور آدمی اسی کو اختیار کرتا ہے تو نفس و شیطانی عقیدے پر بھی حملہ کرتے ہیں عقیدے میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں جی. آدمی کے عمل میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں تو ایسا شخص جو کسی غلط عقیدے پر قائم ہو گیا اپنی نفسانی خواہشات کے تابع ہو کر हुँ. آپ اسے دلیل دے رہے ہیں قرآن کی دلیل دے رہے ہیں حدیث کی دلیل دے رہے ہیں عقل دلائل سے اس کو سمجھا رہے ہیں हुँ. لیکن کوئی بات اس کے سمجھ میں نہیں آتی سوئی. وہ میں نہ مانوں کا بورڈ لگا کے بیٹھا ہوا ہے صحیح تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جہالت اس پہ اتنی غالب آ گئی ہے کہ اب اس کو سمجھانا مفید نہیں ہو پا رہا سوئی. تو ایسے شخص کی ہلاکت بہت زیادہ یقینی ہو جاتی ہے سوئی. اب اللہ تعالیٰ کی کوئی خاص کرم نوازی ہی ہوتی ہے کہ کسی کے الفاظ اس کے دل پر اثر کر جائیں اور دل کی دنیا بدل جائے اور وہ صلح کی طرف آ جائے اسی لیے کہا جاتا ہے کابری نے فرمایا کہ کسی بھی مرتبے پہ انسان پہنچ جائے ہمیشہ اپنے اصلاح نفس کے لیے ذہنی طور پر اس کو تیار رہنا چاہیے اور جب کوئی نصیحت کرے تو یہ نہ دیکھے کہ کون کر رہا ہے بلکہ یہ دیکھے کہ کیا نصیحت کر رہا ہے اور واقعی یہ میرے کوئی عیب کو ظاہر کر رہا ہے اور وہ عیب مجھ میں ہے یا نہیں اپنے ایک وقتی محاسبہ کر لے اور کرنے کے بعد اپنے آپ کو اصلاح کی طرف لے کر آئے صحیح, صحیح, صحیح وہ مطلب ایک ایمان کی رمک باقی ہوتی ہے جس طرح اس نے ایک کالر آئے اور کہا کہ میں کالا جادو کرتا تھا وہ روتے رہے اور تائب ہو گئے یعنی اس وقت ایک ایمان کی رمق لیکن ایک ایک جو, جو ایک تقوی پر غرور ہے اور فخر ہے اور تکبر ہے کہ شاید مجھ جیسا تقوی کسی کا نہیں ہے جیسی نمازیں میں پڑھتا ہوں یہ نہیں پڑھتے ہوں گے یعنی اس طرح کی سوچ اور پھر اس کے بعد جو کیفیات ہوں گی وہ نفس کہاں پہنچے گا دیکھیں یہی بہت امپارٹینٹ بات ہے میں اس کو اس انداز سے لیتا ہوں کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرما کر شیطان اور فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو صحیح لیکن ابلیس نے کہا کہ میں سجدہ نہیں کرتا ہوں کیونکہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے پیدا کیا حالانکہ اس نے اسی ہزار برس اللہ کی عبادت کی تھی لیس میں آیا اور یہ بہت بڑا عالم تھا معلم الملحوت اس کا لقب تھا یعنی فرشتوں کا بھی استاد صحیح لیکن کیوں اس نے ایسا کر دیا اللہ نے فرمایا ابا وسطبر وکان من القافرین اس نے انکار کیا تکبر کیا اور کفر کرنے والوں میں سے ہو گیا تو علماء کرام نے بیان فرمایا کہ اس وقت میں معذر چاہتا ہوں ایک کالر شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام وسلم بھائی السلام علیکم وعلیکم السلام پنڈی سے عمر بات کر رہے جی عمر صاحب شاہ صاحب سے بات کر جی سوال کیجئے فرمائش اگر کرنا چاہتے ہیں تو ذرا جلدی سے کر دیجیے گا ناد کی فرمائش کرنی ہے کر لیجیے ہر لہجہ بہت شکریہ ایک وقفہ لیں گے شہری ٹائم میں شہری کا ٹائم ہے وقفے کے بعد پہنچتے ہیں ہمدید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سحری ٹائم تسلیم ساوری کے ساتھ ایک کالر شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام <سلام> عبدالسمی سکو بات کر رہا ہوں پنڈی سے جی عبدالسمی صاحب میرے دو سوالات ہیں پہلا جی تو یہ جی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فجر میں نفس مطمئنہ کو مخاطب کیا احیم احیم اس کی تھوڑی سی تشریح کیجیے ٹھیک ہے اور دوسرا یہ ہے کہ مولا علی نے نفس کے متعلق بہت سے ارشادات فرمائے ہیں احیم احیم تو اگر اس پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈال سکیں ٹھیک ہے بھائی بہت شکریہ کال کرنے کا مفتی صاحب جی ہاں یہ جو نفس مطمئنہ کے بارے میں ہم نے عرض کیا کہ جب نفس مغلوبیت میں رہتے ہوئے اطاعت کا عادی بن جاتا ہے اور انسان نیک امال کے ذریعے گناہوں سے اجتناب کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر کے آخری وقت میں پہنچتا ہے تو یہ فرشتوں کی طرف سے باقاعدہ خطاب ہوتا ہے کہ اے نفس مطمئنہ اس رب کی طرف چل کہ جو اور ان باغات کی طرف چند و تریلے تیار کر رکھے ہیں تو اس وقت اس کو نفس سے مطمئن نہ کہا جاتا ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں کا یہ فرمان ہے کہ کسی پہلوان کو پچھاڑ دینا یہ کمال نہیں ہے بلکہ اپنے نفس کو مغلوب کر لینا یہ بہت بڑا کمال ہے اور بھی بے شمار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس بارے میں فرمان ہے لیکن سمجھدار آدمی وہ ہے جو ان اقوال کو جمع نہ کرے بلکہ ایک ہی قول کو لے کر اس کے تقاضے کے مطابق عمل کریں صحیح جیسے آپ نے شاید فرمایا کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں نمازیں پڑھ رہے ہیں روزے میں رکھ رہے ہیں حج بھی کر رہے ہیں تو اسی بے اور لیکن وہ اپنی نفسانی خواہشت کو قابو میں نہیں کر پاتے سمجھتے ہیں میں بہت بڑا ہوں باقمال ہو گیا ہوں دوسرے کی نصیحت کو قبول نہیں کرتے ہیں اسی کا میں جواب ارض کر رہا تھا کہ یہ اصل میں وہ شیطان کا معاملہ ہے کہ شیطان نے بھی اس وقت نفس کے بہکائے میں آ کے تکبر کیا حالانکہ عبادت گزار تھا تو یہی ہم سب کو اس بارے میں غور و تفکر کرنا چاہیے دوسرے کا محاذہ کرنے کے بجائے بہتر یہ ہے کہ ایک آئینہ سامنے رکھ کر اپنی ذات کا محاذبہ کیا جائے اور محاذہ کرنے کے بعد اپنا انالائز کیا جائے مشاہدہ کیا جائے تجزیہ کیا جائے کہ میں کس لیول پر ہوں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کسی ماحول کے زیر اثر رہ کر گھر کے ماحول کے زیر اثر رہ کر عبادت پر استقامت پذیر ہو جاتا ہے صحیح یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ نفس مغلوب ہو گیا بلکہ ہمیں تو ہر اسٹیج پر اس کی مغلوبیت کا سامان پیدا کرنا ہے یاد اب یہ غور و تفکر کرنا ہے کہ ایسا تو نہیں کہ بعض مقامات پہ تو اتحاد کرتا ہے لیکن بعض مقامات پہ سر اٹھا کے کھڑا ہو جاتا ہے جا جیسے اب یہ آپ نے مثال دی مثال کے طور پر کسی بڑے خاندان سے کسی کا تعلق ہے عبادت کے اس کی تو ہے مثلا مذہبی خاندان ہے عبادت کے اس کی قیامت ہے لیکن دوسروں کو حقیر سمجھنا اگر بال فخر کر رہا ہو بعض بار پر ڈانٹنا جھڑکنا ڈبٹنا خود عزت کے مقام پہ بیٹھنا دوسروں کو ذلت کے مقام پہ کھڑا کرنا اپنے آپ کو ہی مسلمان سمجھنا بالکل دائرۂ اسلام سے خارج دوسرے کو بالکل خارج کر دینا یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ ہمیں سمجھا رہی ہیں کہ عبادات پر استقامت جو ہے یہ کسی اور وجہ سے ہے نفس کی مغلوبیت کی وجہ سے نہیں ہے نفس کو مغلوب کرنا اب بھی ضروری ہے صحیح اور خاص طور پر وہ پھر بہت سے اور لوگوں کی، کی کا, اس کا باعث بن رہے ہیں عقیدے کی خرابی جی کا ہاں بالکل یہ ہوتا ہے عقیدے کی خرابی عمل کی خرابی جی ہے جی ہاں؟ واقعات کی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں یہ تو ہوتا ہے کہ ایک آدمی کا جتنا زیادہ اثر ہوتا ہے اس کے متبعین میں یا فات رہنے والوں میں آہستہ آہستہ وہ اثر منتقل ہوتا ہے اور یہ بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے اس کو ماننا ہوگا کہ اچھائی کا اثر آہستہ آہستہ پھیلتا ہے اور برائی کا اثر بہت تیزی کے ساتھ پھیلتا ہے Sorry. تو اس لیے مطلب ایسے لوگوں کا شر جو ہے وہ تیزی کے ساتھ پھیلتا ہے تو یہ اصل میں ان کی کامیابی نہیں ہے hmm. یا تیزی کے ساتھ شر کا پھیلنا ان کی کسی غلط عقیدے کی درستگی کی علامت نہیں ہے yeah. بلکہ یہ تو ایک قانون قدرت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری آزمائش کے لیے وضاحت فرما دیا اچھائی ایسے اس پھیلتی ہے برائی تیزی کے ساتھ پھیلتی ہے صحیح ناظرین آج ہم نے بات کی نفس کے حوالے سے اور نفس اور شیطان کے حوالے سے نفس کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہمیں آج ایسی پتہ چلی جو یقیناً ہمارے ناظرین کے لیے بالکل نئی ہوں گی اور بہت سارے کنفیوژنس کلیئر ہوئے جس طرح بہت سے کالرز آئے اور انہوں نے اس حوالے سے آیات کے ریفرنسز دے کر بات کی تو یقیناً اس بات کی مجھے بہت زیادہ خوشی ہے کہ جس طرح کالرز آئے اور انہوں نے کال کی تو وہ ٹاپک کو فالو کر رہے تھے اور پوری طرح سمجھ رہے تھے کہ کیا چیز کہی جا رہی ہے وقت اس چیز کا ہے تقاضا کر رہا ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ جو اس بات کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں ہم اس کو سمجھیں کہ یہ کس وقت کس چیز کا تقاضا کر رہا ہے نفس نفس جس طرح ہمیں اپنی خواہشات کے ساتھ مغلوب کیے جا رہا ہے ہم نفس کو مغلوب کرنے اس پر غالب آ جائیں اور اپنا پابند کر لیں اپنے احکامات کا پابند کر لیں اور اسے کوئی نفسانی خواہشات کرنے نہ دیں اس کو کوئی خواہش کرنے نہ دیں بلکہ اس پر غالب آ جائیں اور کوشش یہی رہنی چاہیے کہ ہم زندگی بھر اس چیز پر زندگی بھر اس چیز پر قائم رہیں اور اللہ رب العزت ہمیں یہ توفیقہ فرمائے اور ہم نفس مطمئنہ جس کے لیے فرمایا گیا کہ وہ لوگ نفس مطمئنہ اور پھر جو جنتوں میں ہوں گے اور جہاں نہریں بہریں ہی ہوں گی نفس مطمئنہ کو جو دعوت دی جا رہی ہے کہ اب تم آ جاؤ جنت میں اور ہم کاش وہ نفس مطمئنہ پا سکیں اور اس جنگ میں بڑی احتیاط کے ساتھ چلنا ہے اور سب سے زیادہ تکلیف دہ معاملہ یہ ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے زہد و ورا پر اور تقوے پر اور جو کام نیک ہمیں اللہ کی توفیق جو عطا ہوتی ہے اور ہم اس کو کرتے ہیں اور پھر ہم اس پر تکبر کرنے لگتے ہیں ہم غرور کرنے لگتے ہیں کہ ہم جیسا کوئی ایک شائبہ بھی اگر اس غرور اور تکبر کا آ گیا تو وہ چیز ضائع ہو جاتی ہے اور انسان نفس مطمئنہ پاتے پاتے اور پھر نفس امارہ کی طرف لوٹنے لگتا ہے اور وہ سارے کام جو ہم کیے ہوئے ہوتے ہیں نیک مال کیے ہوئے ہوتے ہیں وہ غرور کی وجہ سے تکبر کی وجہ سے غارت ہو جاتے ہیں جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا ابلیس کی مثال دی کہ وہ کتنا بڑا عبادت کرنے والا تھا لیکن غرور اور تکبر نے اسے مروا دیا مفتی صاحب کیا پیغام دیتے ہیں اس حوالے سے میں آپ سے چاہوں گا ایک کولا شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم <سلام> <سلام <سلام> جی <سلام> والیکم. والیکم. جی <سلام> السلام علیکم جی وعلیکم السلام کون ساور کہاں سے بات کر رہے ہیں میں محمد رضوان بات کر رہا ہوں میرپور آزاد کشمیر سے جی رضوان صاحب فرمائی کیا کہیے گا جی یہ مفتی اکمل صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں جی جی کیجیے شاید السلام علیکم مفتی بھائی وعلیکم السلام مفتی بھائی میں آپ ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں ایک تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے گھر میں چھوٹے چھوٹے صاحب کے بچے ایسے چکر لگاتے رہتے تو والدہ کافی سارے پریشان ہیں اور ایک بات بڑی ذاتی سی ہے کہ آپ کے پیر کو اچھا آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا جی مفتی صاحب نہیں سانپوں کے بچے پہاڑی علاقے میں رہتے ہیں سانپوں کے بچے گھروں میں آ جاتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ جنات ہی ہوں تو دوسرا میرے جو پیر و مرشد ہے وہ قرآن اور حدیث ہے میں عموماً یہ کہا کرتا ہوں کہ میں قرآن اور حدیث سے گائڈ لائن لیتا ہوں اور ان سے بڑھ کر کوئی پیرو و نہیں ہے ہمارے نبی کریم کی حدیث کا خلاصہ آپ نے شاید فرمایا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اگر ان کو تھام کر رکھو گے ہدایت پا جاؤ گے چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے صحیح. فران اور دوسری حدیث صحیح نازن یہاں پر ایک مختصر سا وقفہ لیں گے وقفے کے بعد لوٹتے باعت ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے نازن خوش آمدید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سحری تائن کے ساتھ آج ہمارے ساتھ تشریف فرما تھے حضرت علامہ مفتی محمد اکمل صاحب اور قاری شاہد محمود صاحب جو ساحوال سے ہماری دعوت پر تشریف لائے میں ان دونوں احباب کا شکر گزار ہوں آپ تشریف لائے اور اس پروگرام کو رونق بخشی ہے ذکر ضروری سمجھتا ہوں مفتی عامر صاحب کی آج طبیعت کچھ ناساز تھی جس وجہ سے وہ تشریف نہیں لا سکے دعا فرمائیے گا کہ اللہ عزت انہیں صحت عطا فرمائے آپ دونوں مہمانوں کا بہت مشکور و ممنون ہوں آپ تشریف لائے اور اس پروگرام کو رونق آج کی سنہری بات مراقبہ کسے کہتے ہیں مراقبہ دراصل ایک ارتکاز توجہ کنسنٹریشن اور قوت خیال کا ایک جگہ جمع ہونے کا نام ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ ول وسلم اعلان نبوت سے قبل غار ہرا میں کئی کئی دن تک مسلسل غور و فکر اور مراقبہ فرمایا کرتے اور ہمیں صحابہ کرام سے اولیاء یا کرام سے بھی اس کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں گویا یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو بہت زیادہ مقبول ہے اور سائنس اس حوالے سے کہتی ہے کہ ایک ساتھ کا غور و فکر ساٹھ ستر سال کی بیرع عبادت سے بہتر ہے میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ اس مراقبے سے جس کا نام بدل کر تبدیل کر کے اور ماڈرن سائنس جو کہتی ہے اسے یوگا کا نام دے دیا گیا یا کنسنٹریشن کا نام سیلف کنسنٹریشن کا نام دے دیا گیا یہ سب چیزیں نام بدل کر تبدیل کر رکھ دیے گئے اور میڈیکل سائنس اس حوالے سے کہتی ہے کہ یہ مراقبہ یا یوگا یا کوئی اور ایسی کنسنٹیشن کی چیز دماغ کو پرسکون رکھتی ہے اس کے علاوہ انسان کی جسمانی اور جس روحانی صحت کو مکمل طور پر قائم رکھتی ہے کھانے میں بے قاعدگی کو روکتی ہے کولیسٹرول کی زیادتی کو بھی ختم کرتی ہے ذہنی دباؤ اور کینسر جیسے مورج موزی امراض سے نجات دلاتی ہے اور بہت زیادہ ہم جو اپنی نروس پر ایک پریشر محسوس کرتے ہیں ایک ٹینشن سی ڈپریشن محسوس کرتے ہیں اس سے بھی میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ یہ مراقبہ جو کنسنٹریشن ہے وہ اس سے نجات دلاتی ہے نشے کی عادت سے کہا جاتا ہے میڈیکل سائنس میں کہ یہ مراقبہ نشے کی عادت سے بھی چھٹ، چھٹکارا دلاتا ہے یہ باتیں میڈیکل سائنس آج بتا رہی ہے یہ باتیں ہمیں سرکارد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کم و بیش آج سے چودہ سو سال پہلے بتا دی تھی کیا بات ہے سرکار کیو شاع دامان پھیلائے ہوئے گوشائے دامان تجسس, تجسس سائنس محمد کا پتا پوچھ رہی ہے کل انشاءاللہ آپ سے سیم ٹائم سیم چینل انشاءاللہ اللہ رات دو بجے کیوں ٹی وی پر ایک مرتبہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ شاء آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے قاری شاہد محمود آخر میں کلام پیش کریں گے کل تک کے لیے اپنے میزبان تسلیم صابری کو اجازت دیجئے تسلیمات ہوں بار اٹھے پھر وہی اگلی محتا کو کہ آشارے نہیں بھولے محتا isha